تو آپ علیہ اللہ کا لب و لہجہ درمیانی نویت کا ہوا کرتا تھا حضور علیہ السلاۃ السلام کی سنت مبارکہ جب بھی آپ کسی سے گفتگو فرماتے تو آپ کا لب و لہجہ درمیانی نویت کا ہوتا تھا گفتگو میں اعتدال ہوتا تھا یعنی آواز زیادہ بلند ہوتی اور نہ ہی اتنی پستہ ہوتی اتنی آہستہ آواز دینا ہوتی کہ مخاطب سن ہی نہ سکے اسی طرح سکارت عالم علیہ السلاۃ السلام جب گفتگو فرماتے جب عقائد عالم علیہ السلاۃ السلام کلام فرماتے تو یوں لگتا کہ آپ کے لبھائے مبارکہ سے پھول جڑ رہے ہیں عقائد عالم علیہ السلاۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تو حضور علیہ السلاۃ السلام کے دندان مبارک سے ایسی روشنی نکلتی کہ نور کی شعائیں معلوم ہوا کرتی تھی اسی طرح حضور علیہ السلاۃ السلام جب گفتگو فرماتے تو آپ کے بیان کا انداز انتہائی سادہ عام فہم